ہونے کی جس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہ ہو وہ بڑا خیر بھی اس میں تفضیل ہے تم سب سے بہترین امت ہو تم سے بہترین کوئی امت ہے ہی نہیں کیوں اس لئے کہ تم قرآن پر عمل کرتی ہو تعمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتی ہو برائیوں سے روح اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین دنیا کی سب سے بہترین قوم کا کیا رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں خیرم القرآن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انگلش میں سیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فزکس میں سیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائنس سیکھو یہ تمام علوم بھی مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے لیکن ان تمام علوم کے اوپر حاوی ہے قرآن کا علم قرآن میں فزکس ہے قرآن میں سائنس ہے قرآن میں جغرافیہ ہے قرآن کے اندر ٹیکنالوجی ہے قرآن کے اندر آپ پڑھتے جائیں ہم نے تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں گھوڑے بنائے اونٹ بنائے کھچر بنائے جن پر تم سواریاں کرتے ہو وہ مما لات اور وہ سواریاں بھی بنائی جن کو تم جانتے نہیں ہوائی جہاز کون جانتا تھا چودہ سال پہلے ہیلی کاپٹر کون جانتا تھا 1400 سال پہلے لیکن براق کے ذریعے نبی اکرم کو معراج کرائی گئی اس براق نے بتا دیا کہ ہوائی جہاز کی ایجاد تم نے براق سے لی ہے سائنس اسلام کے اندر موجود ہے قران کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں اذا زلزلت الارض زلزالا زمین میں زلزل آئے گا کیسے آئے گا اخرت تل الارض اسقالہ زمین کے اندر اپنے اندر سارے سامان کو باہر نکال کے پھینک دے گی کیسے نکالے گی ہم یعمل مثقال ذره خیر یرا ذرہ برابر تم نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے ذرا برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے نیکیوں کا پلّا بھاری تو تم ایشو رام میں جنت میں نیکیوں کا پلہ ہلکا تو آدمی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا نیکیاں برائیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں تو تولی کیسے جائیں گی یہ ساری چیزیں سائنس قرآن نے چودہ سال پہلے بیان کر دیا ہے اور آج سردی اور گرمی کا وزن کتنی گرمی پڑ رہی ہے کتنی سردی پڑ رہی ہے آج یہ تھرمامیٹر آ گیا ہے جبکہ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی بجلی کا کرنٹ کتنا آپ نے خرچ کیا ہے یہ دکھائی نہیں دیتا لیکن آج میٹر اس کی ریڈنگ بتلا دیتا ہے کہ تم نے کتنی بجلی خرچ کی ہے گیس دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ کی میٹر کی ریڈنگ بتا دیتی ہے کہ آپ نے اتنی گیس خرچ کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایسی چیز نہیں کہ جو نیکیاں اور برائیاں تول کر انسان کے سامنے پیش کر دے جبکہ اس کی دی ہوئی عقل سے انسان یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے اور ساری چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور جس نے عقل دی ہے اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی قرآن ان چیزوں کی ایجاد سائنٹسٹ نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں ان چیزوں کی ایجاد سے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کو کمزور کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کا تباہ دیکھو ان کی اوپر تم چیزیں بناتے رہو ایجادات کرتے رہو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا ہمارے ایمان میں کمی نہیں آئے گی میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجیے ماں کمن کتاب آئے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف اتاری گئی جو آپ کی طرف نازل کی گئی وہ عقیمی صلاح دوسری چیز وَاقِمِ <السَّلَح> نماز قائم کیجئے پہلے قرآن کیونکہ نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے جب قرآن ہی یاد نہیں ہوگا تو آپ نماز کیا پڑھیں گے ہمارے بہت سے بھائی تو آج بھی نماز میں قرآن نہیں پڑھتے ساری چیزوں کو پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں اور دلیل کیا دیتے قرآن فسٹ ہم لوگ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اللہ کے بندے قرآن نے یہ عموم کا لفظ استعمال کیا جب پڑھا جائے تب خاموش ہو جاؤ تو قرآن خانی کرتے وقت ایک کو پڑھنا چاہیے سب کو خاموش ہو جانا چاہیے وہاں تو تم سب پڑھتے ہو کہاں تمہارا عمل ہے تمہارا امام فجر کی نماز پڑھاتا ہے اور تم اس کے پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہو جبکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو تم کہاں خاموش ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم خاموش ہو کے سنو یہ صرف تم نے نماز کی اوپر فٹ کیوں کی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ جبکہ قرآن سورہ فاتحہ کی حیثیت الگ بدلا رہا ہے ہم نے تمہیں سات آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن دیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا قرآن دیا جس میں سات آئے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ول قد اتیناك من المثانی ہم نے سات ایتیں دی تھیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں بار بار پڑی جاتی ہیں والقران الذیم اور قران عظیم دیا سات ایتیں الگ ہیں اور قرآن الگ ہے جب قران پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا جب سات ایتیں پڑی جائے تو خاموش ہو جاؤ اور جب یہ ایت نازل ہوئی تھی اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی میرے بھائیو صاحب کافری مکہ اور یا کے لوگ بڑا شور و غل کیا کرتے تھے وہ قرآن پڑھتے وقت بہت شور و وغل کیا کرتے تھے تب یہ ای آیت نازل ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنا کرو وہ کفار بہت زیادہ شور و وغل کیا کرتے تھے اور سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے اللہ نے کہا تو تم خاموش ہو جاؤ اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن آج ہمارے بھائی اس بات کو دلیل دیتے ہیں جب حدیث قرآن کے الفاظ آمیں جب بھی پڑھا جائے تب خاموش ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھے سب کو خاموش ہو جانا چاہیے قران خوانی تمہاری اسی دلیل سے ریجیکٹ ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے کرو ختم نہیں صاحب قران خوانی ختم نہیں ہوگی کرائے کے ٹکٹو آئیں گے ایک ایک پارہ سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پڑھنے کے بعد بخش دیا جائے گا اس کو ثواب ملے اب وہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری کبابی چاہے کتنا پڑا رہے وہ ڈائریکٹ جنت الفردوس میں جائے گا اور اسی لیے گناہوں کا عقیدہ ایسا بگڑتا جا رہا ہے گناہوں کا معاملہ کہ आदमी سوچتا یار مریں گے تو مرنے کے بعد قران خوانی تو ویسے ہی ہو جائے گی ہمیں بخش دیا جائے گا ہم تو جنت میں چلے جائیں گے આજ تک کون عمل کر رہا ہے یہ ایک رسم سی بن گئی۔ یا فاطمۃ بنت محمدن قزی نفسکی من النار سلینی مما لیماشر اے میری بیٹی عمل کر عمل کر یہ نہ سمجھ کہ تیرے باپ نبی یہ تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ انی سلینی ممالی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دینے کے لیے تیار ہوں انی لاؤ کی من اللہ کی سیاح لیکن میں قیامت کے دن تیرے کوئی ہی کام نہ ہوں گا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا ایک نام صورت فاتحہ کا صورت القافیہ بھی ہے کافیہ کفایت کرنے والی یعنی پوری نماز میں صرف سور فاتحہ پڑھ لو اور کوئی چیز نہ پڑھی جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو اور کچھ نہ پڑھو تو آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ سورت کا ایک نام سورت القافیہ ہے یعنی یہ سورت کفایت کرنے والی ہے پوری نماز کو اور پورا قرآن پڑھ ڈالو سورہ فاتحہ چھوڑ دو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی یہی سورت کفایت کرنے والی ہے ما من اور نماز قائم کیجئے یہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے اگر پڑھنا کہہ دیا جاتا تو ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرح ایک ایک مہینے کی نماز ایڈوانس پڑھنا بھی جائز ہو جاتا فرمایا اقیم صلاح نماز قائم کرو پڑھو نہیں انسلاً منی نہ کتاب یہ نماز مسلمانوں کے اوپر اپنے وقت متعینہ پر فرض ہے وہ بھی اپنے اصلی وقت پر عمر ابن عبد العزیز کا دور ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز کا دور ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ رہے اور یہ عمر ابن عبد العزیز کے دور میں کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی پہلے نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جاتے تھے ایک دن عمر ہماری عزیز نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی امیر المومنین کی بات نہ مان کر امیر سے پہلے ہی تم نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو جبکہ امیر کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے حضرت بیس کا جواب تھا کہ آئے امیر المومنین جب آب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے مطابق نماز پڑھاتے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور جب آپ اس وقت سے ہٹ جاتے تو میں افضل وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس وقت پڑھی ہے مستد احمد کے اندر یہ واقعہ ہے یہ نماز ٹال مڈول والی چیز نہیں ہے یہی نماز کا وہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی غالباً غزو احضاب کے اندر کافرین سے لڑتے لڑتے لڑتے, لڑتے اتنے منہمک ہو گئے کہ اثر کی نماز کا وقت نکل گیا اصل وقت نکل گیا چھٹی ملی تو سورج بالکل غروب ہونے والا تھا آپ نے زمین پر ہاتھ مارا تیمم کیا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اثر کی نماز ادا کر لی لیکن جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے اصل وقت نکل گیا ایک مجبوری کی وجہ سے افسل وقت نکل گیا آپ نے بعد میں نماز تو پڑھ لی لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ میرا نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو بدوا نہیں دی زندگی میں پہلی بار بدوا کے الفاظ نکلتے ہیں فرمایا ملا اللہ, ہم ہم اے اللہ ان کافروں کی وجہ سے میری اثر کی نماز کا وقت نکل گیا ہے اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے مرنے بعد ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی اس بدتوا کا مستحق ہے اور جس چیز کی وجہ سے یہ نماز چھوٹ رہی ہے وہ چیز بھی اسی بد کی مستحق ہے اگر ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں تو کاروبار پر بھی نبی اکرم کی بد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کاروبار میں آگ لگا دے اور اس کے رزق کو میں برکت کو چھیل لے اور مرنے کے بعد اس کی قبروں میں بھی آگ لگا دے پتہ یہ چلا کہ نبی کی بد دعا نماز ہر اس چیز پر جو نماز کو چھوڑوا دے جو نماز کو ترک کرا دے نبی کی بد دعا تمام چیزوں کے اوپر موجود ہے تمام چیزوں کے اوپر ہاں ہے بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ قلعۃ السطر قلعۃ السطر ہے ایک بخاری کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام اس کو جیتنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قلعہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کافروں سے جنگ ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اذانوں کی آواز ہے، حی الصلاۃ خیر من النوم چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے لیکن جنگ میں لڑنے والے مجاہدین جنگ کے اندر ہیں۔ صحابہ سوچتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہاں قلعہ مجھے حاصل کرنا ہے اگر نماز پڑھنے میں نماز میری ہی ہو رہی ہے کیا کروں صحابہ نے اشارے اشاروں میں آنکھیں آنکھوں میں گفتگو کر لی اور سب کا مشورہ ہوا کہ پہلے قلعے کو حاصل کر لو نماز کزا کر لیں گے بہرحال ان لوگوں نے قلعے کو حاصل لیا قلعہ تو حاصل کرتے کرتے سورج نکل آیا سورج کے نکلنے سے پہلے سورج, سورج نکلتے نکلتے قلعہ مسلمانوں کے صحابہ کے ہاتھ میں آگیا امام بخاری اس کے لئے کا نام قلعہ تستر بتلاتے ہیں وہ حاصل کر لیا اس کے بعد میں صحابہ نے وضو بنایا اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی عبداللہ ابن عباس اس کے امام ہے اسلامی کیفٹو امرکاز صاحب آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کی اور تو آنسو کی وجہ سے ابن عباس کے آنسو بھر گئے ان کے آنسو بھر گئے اور جب سلام پھیرا تو چیخ اللہ اگر سے عبداللہ ابن عباس سے دنیا وہ معافی چھین لی اتی میرا پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس آج دو رکعات فرض نماز کے افضل وقت کے چھوٹ جانے کا افسوس مجھے ہو رہا ہے وہ بھی مجبوری میں اور وہ بھی اسلامی جنگ کے خاطر وہ بھی قلعہ تسترق کو حاصل کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں میرے بھائیوں کہ ان کو کہہ رہے کہ دنیا وہ مافیا مجھ سے چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا یہ ہے نماز کا قیام واقیم الصلاه اور نماز قائم کیجیے آپ اپنے ذمہ دار نہیں ہے آپ بھی بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کر لو ہماری ذمہ داری ہے ہم دکان چھوڑ کے یہاں آئے ہیں آپ کے بچوں نے نماز نہیں پڑھی کون ذمہ دار ہے فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت کا دینا ہوگا پانچوں وقت نماز ہی بلکہ تحجد گزار آدمی کو لایا جائے گا اللہ کہے گا اس کو جنت کے اندر داخل کر دو فرشتے اس کو اٹھائیں گے اور جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے کہ پیچھے سے اس کا بیٹا آئے گا اور اس کا دامن کھینچ کر کہے گا اللہ یہ دنیا میں میرا باپ تھا باپ جنتی اور بیٹا جہنمی یہ تیرا کیسا انصاف اللہ کہے گا فرشتو میرے بندے نے مقدمہ دائر کیا اتار دو اس کو چھوڑ دو اس کو آئے میرے بندے بتا تیرا معاملہ کیا ہے اللہ میرے باپ کو جنت میں داخل کر رہا میں اس کا بیٹا ہوں مجھے جہنم میں کیوں اللہ کہے گا تیرے باپ نے نیک عمل کیے تاجدے پڑھی نماز پڑھی میری فرما برداری کی توں نے ایسا نہ کیا اللہ میں تیرا بندہ تھا اس نے حقوق اللہ تو ادا کیا لیکن ادا نہ کیا اس نے میرا حق مارا ہے خود تو نمازیں پڑھتا تھا لیکن کسی دن اس نے مجھ سے نہیں کہا بیٹے چلو تم بھی نماز پڑھ لو اللہ کہے گا او میرے بندے اگر نے میرا حق مار لیا ہوتا تو مجھے حق تا معاف کرنے کا لیکن تو نے میرے بندے کے حق میں خیانت کی ہے لہٰذا جب تک بندہ معاف نہ کرے ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں چاہو میرے نمازی اور تحجد گزار بندے کو اپنے بیٹے کا میرے بندے کا حق ادا نہ کرنے کے جرم میں اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو یہ تو نماز پڑھنے والے تحج پڑھنے والوں کا حال ہے ایک جنت میں جائے گا بیوی بی دامن پکڑ کے کھینچے گی اے یہ دنیا میں میرا شوہر تھا یہ جنت میں جا رہا میں جہنم میں یہ نمازی تھا اس لیے جنت میں اللہ اس نے مجھے کسی دن نہیں اٹھایا کہ تو بھی نماز پڑھ لے دنیا میں اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا آج وہ جنتی میں جہنمی مجھے یہ برداشت نہیں اللہ کہے گا اس نے میری بندی کا حق ادا نہ کیا پرش تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دو یہ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے حجت کرنے والے زکات دینے والے تحجت پڑھنے والوں کا حال ہے کہ اتنی سی جرم اتنی سی غلطی اتنا سا جرم کہ وہ اپنے بیٹے اور بیویوں کو نماز کا نہ کہتے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر بے نمازیوں کا یا صرف جمعہ جمعہ نماز پڑھنے والوں کا آزاد کیا ہوگا اور ان کا حال کیا ہوگا جہنم میں وہ کیا کریں گے اور کیسے رہیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. واقیل الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ ان الصلاۃ تن حد الفحشائی نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے یہ بہت باریک جملہ ہے نماز بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے یہ کلیئر کر دیا کہ ہر وہ انسان جو پانچ وقت نمازی ہے وہ یہ سوچ لے کہ اس کی نمازیں اس کو برائیوں سے روک رہی ہیں یا نہیں یہ قبولیت اور آدمے قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر کوئی آدمی نماز کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچا ہوا ہے تو سمجھ لے کہ میری نمازیں اللہ کے قبول ہو رہی ہیں اور جو نمازوں کے ساتھ ساتھ جرائم کا ارتکاب بھی کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ ہماری نماز ہم کو بے شرمی و بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے اس کا مطلب ہماری نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہیں یہ قبولیت اور اپنے قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے ہم تو آج پیمانا یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں دیکھ رہا ہوں غریبی آ رہی ہے اور بے نمازیوں کو دیکھ رہا ہوں دن بے دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے آج ہمارے یہ پیمانا ہے ایک صحابی فرماتے کہ جب میں اسلام لایا اور نماز کا پابند ہوا تو مجھے دولت ملنے لگی کہنے لگے اللہ میری نمازوں کا انعام تو مجھے دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے ایسا تو نہیں کہ تو مجھے آخرت میں محروم کر دے یہ سوچنے کا پیمانہ بدلو آج ہماری فکریں بدل گئی آج ہماری فکریں بدل گئی آج ہماری سوچ بدل گئی جس چیز کو تم آج بحیائی کہتے ہو طبائف آج اسی کو اپنی رسک اور اپنی روزی روٹی اور اسی کو اپنا دھندہ مانتی ہیں آپ کی سوچ ہے کہ یہ بے شرمی ہے یہ بے حیائی ہے یہ غلط کام ہے لیکن ان کی سوچ یہ کہ یہ دھندہ ہے یہ روزی ہے آج ہماری سوچیں بدل گئیں آج ہماری عورتیں ہماری مائیں پہلے ہاف ہاف آتینوں کے کپڑے پہن کر بغیر برقعے اور نقاب کے مارکیٹ مارکیٹوں میں جا رہی ہیں ہماری سوچ یہ کہ یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے لیکن نبی اکرم کی حدیث یہ کہ نشا ان کا سیات ان یاد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں تمہاری عورتیں, کپڑا پہننے کے باوجود ہو یا پریسیڈنٹ ہو وہ بھی کہتا ہے کہ اسلام دکیا نہیں ہے اسلام خیالی پلاؤ نہیں ہے اسلام کے حالات کو اسلام ماڈرن اور الٹرا ماڈرن ہے اس کے تحت انسان کو بدلنا چاہیے پردہ تو صرف دل کا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے رات میں کیوں لے جاؤں جواب دیا فاطمہ نے آئے آئے آئے میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے یہ محمد رسول اللہ کا اسلام ہے میرے یہ کسی کے باپ کا اسلام نہیں ہے کہ جو جس کو مرضی دے دی جائے کہ اس کو بدل دے نہیں نہیں میرے یہ فاطمہ کے باپ کا اسلام ہے جس کو فاطمہ کا باپ بھی نہیں بدل سکتا لوگوں نے کہا بی بیوں نے آپ کے منہ سے شہد کی بدبو مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ نبی جو ہمیشہ خوشبو میں رہتا ہو اور اتر اتنا لگاتا ہو اتنا لگاتا ہو کہ اتر کے ساتھ جب پسینہ زمین پہ ٹپکتا تھا تو پسینے سے بھی خوشبو آتی ہو وہ بدبو کا نام سنتا میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے کہ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گھر میں مجھ پر جبراہیل آ گئے اللہ نے اور ان لوگوں کو جو الف سے بے نہ جانے جو اسلام کا نہ جانے ان کو اسلام بدلنے کا اور اسلام میں یہ تبدیلی کرنے کا پاور کس نے دے دیا میرے بھائیوں اسلام کی تعلیم تو وہ ہے فاطمہ بنتے قبیلا لڑکی کی فاطمہ نے چوری کی تو اسامہ ابن زید جو نبی کے سب سے گہرے دوست تھے کہنے لگے اللہ کے نبی فاطمہ کو چھوڑ دو قبیلے بنو مخضو کی لڑکی کا ہاتھ نہ کاٹ دو کافر بہت چڑھائیں گے کہا من حدود اللہ اللہ کیا تم کی سفارش میں اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو نہیں اس کا ہاتھ جائے گا کہا بڑے کا فاطمہ بنتا محمد سرکت لکتا تو یہ دہا اگر اس کی جگہ پر محمد کی بیٹی ہوتی فاطمہ میری بیٹی ہوتی تو آج اگر وہ چوری کے جرم میں لائی جاتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا کیوں میں اللہ کے قانون کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ ہے اسلام کہ نبی بھی اللہ کے قانون کو نہ بدل سکے واقعن الصلا نماز قائم, کر. قائم کرو اول اکبر نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیا سے روکتی ہے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور یہ مت سوچو کہ نماز چھوڑ کر روزے چھوڑ کر قران کی تلاوتیں چھوڑ کر ہم جو کر رہے ہیں کوئی ذات اس کو دیکھ نہیں رہی ہے. تم جتنے بھی کام کر رہے ہو اللہ رب العالمین تمام کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون ما تفعلون نہیں کہا یہاں پر ما تصنعون کہا فعل کہتے ہیں کوئی بھی کام आपने کر लिया یہ فیل ہے اور سناط کہتے ہیں باریک سے باریک چھپ جو دوسرا بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں تاکہ میرا راز نہ کھل جائے کہیں دوسرا آدمی اس کام کو نہ کرنے لگے تو اس کو کہتے سنات اس کو کہتے عربی میں سنات ما تصنعون تم جو کام چھپا چھپا کے کر رہے ہو کہ اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ تمہارے ان کاموں سے بھی واقف ہے اللہ تمہارے ان کاموں سے بھی باخبر ہے یہ میں سوچو کہ اللہ کوئی پتھر کی, کی طرح نہیں ہے وہ تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو یہاں تک کہ زمین ساتویں زمین کے اندر بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے تو اس کو بھی روزی پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے وہی ذات ہے وہ تمام کاموں سے واقف ہے اور باخبر ہے میں ہلکی سی تشریح میں نے جلد بازی میں پہنچا ارشد صاحب کے کہنے پر میں نے کر دی ہے اور میں اس امید کے ساتھ یہاں سے رخ نماز پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ ذکر و میں اپنا دن و رات گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ہمیں فرما ہم یہ بھی کرتے کہ جو شپا اور ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہے تو ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے اور جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے آج آخری دن ہے اور ہمارے حسن سلوی صاحب بھی بہت دنوں سے اپنے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کی بھی دو بیویاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے وہ جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی دے جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے اور جس کو چاہے کچھ نہ دے وہ بانچ کر دے میرے کوئی ضروری نہیں ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام کو پچاسی سال تک نے اولاد نہیں دی ہے لیکن توحید کے در سے وہ کبھی نہیں بھٹکے ہم آج گھر میں ان کے کہ لا ال العالمین تو ان کو اپنی قدرت سے کوئی بیٹا بیٹی عطا فرما دے سوال ہے اولاد اتا فرما دے اور ان کے علاوہ بھی جو جو بھی ہمارے بھائی بے اولاد ہیں اللہ تو ان کو سوال ہے اولاد عطا فرما ان فلمی ایکٹر نہیں موسلا دار بارش ہونے والی ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے ہمارے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسلا دار بارش ہونے والی ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین شیخ صاحب کے الفاظ میں برکت عطا فرما اور فرمائے اور ہماری دعا ہے ان کے علاوہ جو بھی بے اولاد اللہ ان سب کو سوال ہے لفظ سوالے کی قید لگائیں گے اگر اولاد سوالے نہیں تو ہماری بہتر ہے کہ ہم باج بنے رہیں. اگر سوالے نہیں ہے تو وہ بالکل ایسے بھی ہو سکتے جو باپ کا مرڈر کر دیں جو باپ کو قتل کر دیں اے اللہ تیرے نبی ابراہیم نے یہی دعا کی تھی رب حبلی میرا سوالحین ہم بھی وہی دعا کر رہے ہیں جو بے اولاد ہے تو ان کو سوال اولادتا فرما توحید پرست اولادا فرما موحد۔ اور موحد اولاد عطا فرما اور جو اسلام کے کام کو اور اسلام کو زندہ کرنے والی اولاد ہو ایسی اولاد زندہ فرما و مالا المبین و آخر العان الحمد اللہ رب العلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ